سبی کل مکم لو مین و تم قالوا دیکھمسری قال فاشهدوا کال معكم من الشاهدين فمن تولا بعد ذلك هم الفاسقون یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس عمر کا عہد لیا جاتا رہا ہے اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا ہو وہ لا محالہ اس کے پیرووں پر بھی آپ سے آپ عائد ہو جاتا ہے کہ جو نبی ہماری طرف سے اس دین کی تبلیغ و عقابت کے لیے بھیجا جائے جس کی تبلیغ و اقابت پر تم معمور ہوئے ہو اس کا تمہیں ساتھ دینا ہوگا اس کے ساتھ تعصب نہ برتنا اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار نہ سمجھنا حق کی مخالفت نہ کرنا بلکہ جہاں جو شخص بھی ہماری طرف سے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھایا جائے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جانا یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے اور اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دیے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کیے لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عہد لیا گیا ہو یا آپ نے اپنی امت کو کسی بعد کے آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے اس ارشاد سے مقصود اہل کتاب کو متنبع کرنا ہے کہ تم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی مخالفت کر کے اس میساخ کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو تمہارے انبیاء سے لیا گیا تھا لہذا اب تم فاسق ہو چکے ہو یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل گئے ایسے تو حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چار و ناچار اللہ ہی کی فرمان یعنی مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے چار و ناچار اللہ ہی کی فرمان یعنی مسلم ہیں انہیں یعنی تمام کائنات اور کائنات کی ہر چیز کا دین تو یہی اسلام یعنی اللہ کی اطاعت و بندگی ہے اب تم اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر اور کون سا زندگی تلاش کر رہے ہو ضیل اب اس میں ع موس و عیس و بیون ملربیم لینو فرق ندیم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور اولاد یاقوب پر نازل ہوئی تھیں اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسا اور عیسی اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تاب فرمان یعنی مسلم ہیں ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے یعنی ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کو مانے اور کسی کو نہ مانیں کسی کو جھوٹا کہیں اور کسی کو سچا ہم تعصب اور حمیت جاہلیہ سے پاک ہیں دنیا میں جہاں جو اللہ کا بندہ بھی اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے ہم اس کے برخ ہونے پر شہادت دیتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا دل ح شہید رسول حقومج دل قوم والی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں یہاں پھر اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے جو اس سے قبل بارہا بیان کی جا چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کے یہودی علماء جان چکے تھے اور ان کی زبانوں تک سے اس امر کی شہادت ادا ہو چکی تھی کہ آپ نبی برحق ہیں اور جو تعلیم آپ لائے ہیں وہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء لاتے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ محض تعصب ضد اور دشمنی حق کی اس پرانی عادت کا نتیجہ تھا جس کے وہ صدیوں سے مجرم چلے آ رہے خالدین يخفف عنهم العذاب ولا یوں ور إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن غفور ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ان الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقُبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالِ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے یعنی صرف انکار ہی پر بس نہ کی بلکہ عملاً مخالفت مزاحمت بھی کی لوگوں کو خدا کے راستے سے روکنے کی کوشش میں ایڑی چوٹی تک کا زور لگایا شبہات پیدا کیے بدگمانیاں پھیلائیں دلوں میں وسوسے ڈالے اور بدترین سازشیں اور ریشہ دوانیاں کی تاکہ نبی کا مشن کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے اندی نم تو اکل وَمَا علیم من یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے